اب اس مبارک سلسلے کا بندرواں حلف شناج فرمائیں الحمد للہ و کفا وسلاۃ وسلام سعیدنا و حبی بنا و شفی عنا محمد مصطفیٰ وارا صل مجب سل محمد دن بمبدی نیل وعلا آلی امبا دگدار باحت بار کا فیلر والفرقان کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحصبوه شر لكم بل هو خير لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم رادران اسلام واجب الحترام دوستو بزرگوں بھائیوں عزیس نوجوانوں الحمد للہ سلسلہ دروس سیرت امبحت المؤمنین رضوان رضوان باہورحین اجمعین کے زمن میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت تصدیق حبیب اے حبیب خدا زوج محمد وصطف رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو رہا تھا اور اس کا عالم نے اعتراف کیا ہے کہ سید عائشہ ابکا اناس عالم اناس و احسن الناس رائن کہ سیدہ عائشہ دین کا فقہ سمجھ رکھنے والی علم رکھنے والی اور جس کے بارے میں عامت الناس کی رائے جو تھی وہ بہت اچھی اسی طرح یہ بات بھی متفق کا ہے کہ سید عائشہ بعتبار خلق کے بعت بار خلق کے بعت بار سیرت کے صورت کے کردار کے عظمت کے قربت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے جو آپ کو نوازا تھا وہ کی اور عورت اس وقاف پہ نہیں پہنچی تھی علما اہل سند والجماعت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ عقیدہ ہر مسلمان کا یہی ہے الحمدللہ للہ کہ حضور کے بعد افضل جو ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں ان کے بعد عثمان و علی ہیں پھر اشرا مبشرہ بشرا ہے اس کے بعد پھر اساب بدر ہیں اساب عہد ہیں لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ابو بکر صدیق افضل بعد رسول اللہ ہے لیکن جو تقرب جو قرب جو بے تکنفی سید عائشہ کو نبی سے بھی حاصل ہو سکتی ہے وہ تو ابو بکر کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی جو ایک رفیقہ حیات کا مقام ہوتا جو ایک بیوی کا اپنے خامند کے ساتھ ایک بے تکلفی کی حیات ہوتی ہے زندگی ہوتی ہے وہ تو بل کسی اور کو تو حاصل نہیں ہوتی اور اسی طرح یہ بات بھی بال ہے کہ سیدہ عائشہ اجود الناس یعنی اپنے زمانے میں بہت بڑی سخی جیسے کہ آپ کو پہلے بھی میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک دفعہ آپ کے پاس بہت بڑی رقم بھیجی تقریباً اس دور میں ڈھائی لاکھ سے زیادہ تو سیدہ ہے رضی اسے عرضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں چلا دیا سب تقسیم کر دی جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پتا چلا تم نے فرمایا کہ بھائی اب تو دو راستے ہیں یا تو ہمیں بی بی عائشہ کو منع کرنا ہوگا اب یہ تو طریقہ نہیں نا کہ ڈھائی لاکھ ایک دن میں چلا دو یا پھر ہمیں ہاتھ روکنا ہوگا کہ ہم زیادہ نہ بھیجیں بی بی کو اپنے لیے اس یعنی ڈھائی لاکھ چلانے کے بعد آپ روزے سے تھی اپنا افطار جو کیا ہے تو سوکھی روٹی کے ٹکڑوں سے سخاوت کا یہ آلم تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بات جب بی بی عائشہ کو پہنچی انہوں نے کہا کہ ہاں کازا کال ہے اس طرح ہے انہیں کہا ہے انہوں نے کہا جی ہاں کہا تو ہے کہ بی صاحب کو اس کنٹرول کرے ہاتھ پہ جب بھی آتا ہے تو سارا خیرات کر دیتی ہے کچھ اپنے لیے بھی تو رکھے نا تو بی بی عائشہ غصے میں آ گئی پر میں اللہ ہلا او کر لپا مجھے اللہ کی قسم ہے عبداللہ اللہ ابن زبیر سے بات بھی نہیں کروں گی اس کا ہدیہ لینا تو بڑی بات ہے نا اسے میں بات بھی نہیں کروں عبداللہ ابن زبیر نے ہر ہیلہ استعبال کیا لیکن بی بی عائشہ راضی نہیں کیا آخر انہوں نے حضرت مصور ابن مکرم اور اسی طرح حضرت عبد الرحمان ابن اسود ابن غوس سے کہا کہ مہربانی کریں بی بی صاحبہ مجھ سے ناراض ہیں کوئی حل نکالے میری سلو کرنے کا تم نے کہا اچھا تم ہمارے ساتھ چلو ہم کوشش کرتے تو جب انہوں نے آ کے دروازے محاد پہ آواز دی تو انہوں نے کہا کہ کون ہو تو اس نے کہا بکرما ہوں عبد الرحمان ہیں تو بیوی بی نے فرمایا اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حل تھا نہیں, نہیں بیوی بی صاحبہ ہمیں اجازت ہے مندر داخل ہوں ان نے کہا کہ ہاں فرماؤں انہوں نے کہا کہ ہم سب آ جائیں انہوں نے کہا سب آ جاؤں بس عبداللہ رزبیر بھی ساتھ تھے لیکن بی بی صاحب کو تو پتا نہیں تھا کہ عبداللہ اللہ آپ ساتھ ہیں انہوں نے بھی نام نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ عبد اللہ نے کہا کہ بی بی صاحب اجازت ہے ہم سب اندر آ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہاں سب آ سکتے ہیں تو سب جب چلے گئے تو, تو دل داخل ہو گئے گھر میں جب داخل ہو گئے تو باقی تو پھر سکے صرف بیٹھے دلند چلے گئے تو, تو بھانگے تھے تو انہوں نے جا کے پھر منت کی انہوں نے کہا کہ بیوی بی اب تو میں آ گیا ہوں نا گھر میں اب تو مہربانی کریں نا تو ان نے حضرت بسور نے بھی کہا کہ بہادر مومن معاف کر دیں عبد الرحمٰن ابن اسود نے بھی کہا کہ بیوی بی صاحبہ مہربانی کریں معاف کر نے کہا میں معاف تو کہوں لیکن میں نے تو قسم کھا لی تھی نے کہا بیوی بی صاحبہ ایسے حالات میں آپ جانتی ہیں کہ قسم کا کفارہ دیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کار خیر کی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ بھائی میں اپنے بیٹے سے بات نہیں کروں گا میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا میں بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا تو ایسی آکام میں تو حکم ہے کہ آدمی قسم توڑ دیں اور قسم کا کپڑا دا کر کیونکہ اپنے بھائی سے کٹ جانا جو ہے اس سے تو اسلام روکتا ہے نا تو ان نے کہا کہ دیکھیں آپ کا بہن کا بیٹے ہیں اور پھر آپ کے اتنے قریب ہیں مہربانی کرے تو بیوی صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں معاف کر دیا میں تو بی, بی صاحبہ نے معاف کیا لیکن وہ یقین لکھتے ہیں کہ بی بی صاحبہ چاہتی تو یہ غلام بھی آزاد کرنا کفارہ تھا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی کفارہ ہے نہ ہو تو تین روزے رکھنا بھی کفارہ ہے لیکن بی بی صاحبہ کو ہمیشہ یہ دکھ رہا کہ میں نے قسم کھائی تھی اور پھر قسم مجھے توڑنی پڑی تو ہم نے چالیس غلام آزاد کیا تو سید آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بڑا مقام اور یہ خدا کی شان ہوتی ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے کچھ عظمت دی ہو شان دیا ہو تو اتنے مخالف بھی ہوتے حاصلین ہاں بھی ہو اسی لیے ہمارے یہاں ایک مسل ہوتی ہے کہ جس درخت پہ پھل نہ ہو اس کو کون پتھر مارے گا درخت ہوتے ہیں ان میں پھل لگتا ہے نہیں اگر درخت ہو بیر کا درخت ہے آم کا درخت ہے سیب کا درخت ہے پھل لگے ہوئے تو بچے بھی پتھر ماریں گے کوئی گرے تو ہم کھائے تو ہمیشہ پتھر انہی کو ہی مارے جاتے ہیں جن کو اللہ نے وہ عظمت دی ہوتی ہے شان دیا ہوتا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حاسدین کو حسد تھا اس کے بنا پہ وہ جو واقعہ پیش آیا جسے واقعہ عف کا نام دیا ہے قرآن میں تو واقعہ عف جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں تاریخ کی روشنی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے علاقے میں ایک جگہ ہے جس کو مریسی بھی کہتے ہیں اور وہاں ایک قوم ہے بڑی مستلق ان کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جائیں اس کو کہتے ہیں غزوہ ہے بن المصطلق اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور خود تشریف لے جائے اور اگر حضور فوج بھیجیں تو سریا کہلاتا تو یہ بن المصطلق جو ہے یہ غزوہ ہے کیونکہ حضور پاک خود تشریف لے اچھا خدا کی شان ہے کہ معلومات یہ ہوئے تھے کہ بنر مستلق کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ صحابہ سے جیت سکیں یا صحابہ کے ساتھ کوئی سخت لڑائی ہو سکے تو منافقین کے بھی کافی لوگ یہ تھے شریک ہو گئے انہوں نے کہا ہم بھی جاتے ہیں جی ہم کو تھا کوئی ایسی لڑائی خاص ہوگی نہیں تو ہمارا نام بھی ہو جائے گا دیکھیں جی ہم اتنے بڑے مخلص ہیں کہ جنگ کے لیے ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں مسلمانوں کے ساتھ آئیں تو غزوائے بن مستلق سے واپسی پر جب آپ فارغ ہو گئے غزوے سے اللہ نے کامیابی عطا فرما دی رحمت دی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو اصول یہ ہوتا تھا کہ رات کو جب کافلا تھک جاتا تھا کنٹو کا سفر ہوتا تھا تو پھر قافلے اتر جاتے تھے سب کے لیے الگ الگ قیام لگا دیے جاتے تھے اور اونٹوں سے عودج جو ہیں وہ اتار لیے جاتے تھے اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب قافلے کی روانگی کا وقت ہوتا تو جتنے خواتین ہیں وہ اپنے اپنے عودجیوں میں جا کے بیٹھ جاتی اور مرد جو ہیں آ کے باندھ دیتے عودت کو اونٹ پہ اتفاق کی بات ہے کہ بیوی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نوبا تھا یعنی اصل میں جب حضور سفر پہ جاتے تھے تو آپ بی بیوں میں قورا اندازی کرتے تھے کہ بھی کس کا کوڑا نکلتا سکتے تو جس بی بی کا کوڑا نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے تو اس سفر میں رضوائے ابن المستلق میں قورا جو تھا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ادا کا نکلا بی بی عائشہ ساتھ تو بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ ہم اپنے سفر سے پہلے صبح نماز سے پہلے کافی دور بندوں سے چلے جاتے تھے چونکہ سہارا ہے تو لازمی بات ہے کہ اب لوگوں کی نظروں سے تو دو دور جا رہا ہوتا ہے وہاں سے اپنے ضروریات انسانیہ سے قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پھر آ کے نماز پر اور قافلے میں روانگی ہو جاتی تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی بہن بی بی اسبا سے ایک ہار لیا تھا کہ سفر میں جب میں استعمال کر لوں آب ہار تھا کوئی یعنی وہ نیکلس ریکلس نہیں تھے ڈائمنڈ وغیرہ کے آب ہار تھا جس میں صدف سیپ شیپ کے اس قسم کی چیزیں لگی ہوئی تھی تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب میں قضاء حاجت کے لیے دور نکل گئی تو میں خیال کیا تو ہار گر گیا میں اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئی دیکھتی رہی ڈھونڈتی رہی ادھر جاؤں ادھر بھی میں راستہ تو یہی لے کے آئی ہوں گرا ہے تو اسی راستے پہ گرے گا لیکن وہ مجھے ہاتھ ڈھونڈنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ قابلہ چل پڑا اور قابل چل پڑنے کے وقت بات یہ تھی کہ چونکہ یہ محترموں مومنین ہیں ہے رسول اللہ ہیں تو صحابہ بڑے ادب سے آتے تھے دور کھڑے ہوتے تھے اور ہاتھ کو اٹھایا چپ کر کے وہ کہاں تھا تسلن اور آپ کی عمر مبارک بھی چھوٹی تھی اور آپ کا کو کوئی وزن مبارک بھی دیا تھا تو انہوں نے وہ عاد اٹھانے کے بعد باہر آٹ میں رکھ دی اور کافلہ چل پڑا سیدہ رہا اشاء اللہ اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں کہ میں جب واپس آئی تو دیکھا تو کافلہ تو ہے ہی نہیں کافلہ چلا گیا اب میں نے سوچا کہ دو طریقے ہیں کیا تو میں کافلے کے پیچھے دوڑوں تو اونڈوں کا کافلا اور میری دوڑ ایک بچی کی دوڑ جو ہے ایک نوجوان لڑکی کی دوڑ میں کہاں تک کون سک جاؤں گی اور تھک جاؤں گی تو اس کے بعد سارا ہے بھٹک کے مر جاؤں گی میں نے پھر یہی سوچا کہ اور کوئی حل نہیں ایک ہی حل ہے کہ میں اپنی اس جگہ سے نہیں لوں تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ جو آدمی حضور پاک نے مقرر کیا ہوا ہے کہ قافلے کے بعد پہنچا کرے جب قافلہ چل جائے تو وہ قافلے کی روانگی کے بعد وہاں پہنچے تاکہ چیک کرے کہ کوئی سامان تو نہیں بھول گئے قافلے والے یا تو اللہ کرے گا وہ صحابی پہنچ جائے گا اور مگرنا یہ ہے کہ آخر راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اپنی بیویوں سے کوئی تکلیف تو نہیں جب حضور کو علم ہوگا کہ میں موجود نہیں ہوں تو لازمی بات ہے حضور بندہ پیچھے بھیجیں گے تو لہذا مجھے اپنی اسی جگہ پہ رہنا چاہیے اگر میں جگہ تبدیل کروں اور اگر میں دوڑوں بھاگوں تلاش کروں تو پھر ملنا جو ہے نا تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں کپڑا لے کے چادر لے کے وہیں لیٹ گئی ٹھنڈا وقت تھا سارا کا دور تھا میرے کانوں میں سب سے پہلے جو آواز پڑی وہ یہ تھی کرا کے حضرت صفوان ابن الواطل یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ڈیوٹی تھی رحمت دو عالم نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ تم قافلے کے پیچھے رہو اور قافلے کی روانگی کے دو چار پانچ چھ گھنٹے بعد پہنچا کرو اور جہاں جہاں کافی نے پڑاؤ کیا ہے ساری جگہ پہ نظر مار لیا کرو کہ کسی کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا اگر رہ جائے تو لے کے آؤ تو حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں جب اس مقام پہ, پہ پہنچا تو دور سے مجھے کوئی انسان لیتا ہوا نظر آیا اور میں جب قریب آیا بارش تو اندہ عائشہ میں نے پہچان لیا کہ وہ ہے آئے چونکہ تو وہاں قبل ہی جات پردے کی آیات کے آنے سے پہلے میں نے بھی عائشہ کو دیکھا ہوا تھا تو میرے منہ سے فوراً جو لفظ نکلا وہ یہی تھا انا للہ وا لاجی اون چونکہ اتنی بڑی مصیبت کے اللہ کے نبی کی بیتی بی رہ جائے ویسک شران مسئلہ یہ ہے کہ ان لہٰجم <رَاجِهُن> جو ہے یہ بڑا عظیم کلبہ ہے آدمی کا جو بھی نقصان ہو یہ ضروری نہیں ہمارے یہاں تو ایک رواج ہے نا کہ وہ مر جائے تو ہم پڑھتے ہیں حالانکہ یہ بات نہیں ہے مانا یہ ہے کہ آپ کو چوٹ لگ گئی حتیٰ کہ آپ کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹ گیا آپ کی کوئی ایک معمولی سی چیز بھی گم ہو گئی تو آپ فون کہیں انہ واجی اون اور پوری دعا یہ ہے کہ پہلے یہ آیت پڑھے انال اللہ عمرنی فی مصیبتی مخلفلی اللہ کلغا عبت بے خیر کہ یا اللہ اس سے مجھے بہتر نعمت عطا فرما میری نعمت چلی گئی اسی لیے بھی, بھی ام سلمہ فرماتی ہے کہ اللہ بنی زو جی مجھے میرے خامن نے یہ دعا سکھلائی تھی حضرت سلمہ نے کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو تو تم یہ آیت پڑا کرو اور یہی دعا مانگا کرو تو بیمیں بی سلما فرماتی ہیں فلم بات وفیا گو جی جب میرا کامت فوت ہو گیا تو میں نے یہی آیا اور میں نے یہی دعا مانگی کہ اللہ فلاق الرغا عبد من کا بخیر یا اللہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے اتنا عظیم شان شوہر جو ہے چلا گیا ہے اب میں بیوہ بھی ہو گئی اور پھر اس قسم کا انسان ملنا آسان بھی نہیں ہے تو فرماتی ہے کہ میں نے یہ دعا تو مانگ لی کہ اللہ اس سے بہتر مجھے عطا فرمانا لیکن میں نے دل میں کہا کہ اس سے بہتر کون ہوگا ابو سلمہ سے بہتر کون تو فرماتی ہے کہ فما مزا حتہ کہ جب میری عدت گزری تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا شادی کا فرماتی ہے اس دن مجھے پتہ چلا کہ اس دعا کی کتنی برکت ہے کہ واقعی ابو سلمہ کتنا اچھا ہو لیکن اللہ کے نبی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا اللہ نے مجھے اس سے بہتر دیا تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے کان میں جو آواز پڑی تو یہی تھی انا اللہ خراج اور حضرت صفان کہتے ہیں کہ میرے منہ سے بھی بے ساختہ جو کلبہ نکلا وہ یہی تھا اِنَّا اللہ و اندر اندا رحجو میں نے اونٹ بٹھایا اور میں دور جا کے کھڑا ہوں بی, بی ایسا سمجھ گئی کہ بھئی انہوں نے میرے لیے سواری بٹھائی ہے اور دور کھڑے ہیں ادب سے تاکہ اب میرے بدن پہ میرے چہرے پہ نظر نہ پڑے تو اتفاق ہی نظر پڑ گئی نا تو بی بی صاحبہ سوار ہو گئی اس کے بعد حضرت نے باہر پکڑی اور چل پڑے اور جہاں کافلے نے آ کے کیا اور پتہ چلا کہ عائشہ نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے صحابہ پریشان ہو گئے اسی دور میں منافقین کو موقع مل گیا انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی جو ہے وہ پیچھے کیوں رہ گئی اور یہی باتیں ابھی ایسا ایسا منافقین اپنے اپنے में میں باتیں کر رہے تھے اور अपने سین اپنے کیمپ میں پریشانیوں کا اظہار کر رہے تھے کہ آدمی بھیجا جائے تو حضرت سفوان کی دور سے سواری نظر آئی تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے پتا हो सकता ہو سکتا ہے پیچھے سفوان میں جب سفوان آئے تو بیشہ بی سواری پہ تھی الحمدللہ للہ سی بات تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بیٹا اپنی والدہ کو لے کے آ گیا اس میں کون بڑی بات ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ دشمن کو تو پھر موقع چاہیے ہوتا ہے نا ورنہ اگر غور کیا جائے تو ایک نوجوان بچی ہے رہ گئی لیٹ ہو گئی کافلا چل پڑا اچھا پیچھے ایک صحابی آ گیا جس کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے چاہے عمر میں کتنی چھوٹی ہو لیکن بنسے کٹی وہ ماں ہے اور وہ بیٹا ہے تو ایک بیٹا اگر اپنی والدہ کے ساتھ اور وہ بھی اتنی احتیاط سے کہ اس کی زبان سے ایک دفعہ کلمہ نکلا اور اس کے بعد پھر اس نے مڑ کے نہیں دیکھا وہ اٹھ کے آگے چلتے رہا تھا بڑا گا رسول اللہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئے اتنے شان والا صحابی لیکن دشمن تو پھر دشمن ہو انہوں نے جناب کی وبائیاں شروع کی انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے کہ سہارا ہو ایک نوجوان عورت ہو ایک نوجوان آدمی ہو اور وہ کیسے بچ سکتے ہیں تو یہ باتیں ایستا ایستا آہستہ ایستا پھیلتی پھیل گئی اور سازشوں میں منافقین بڑھتے گئے اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو اس کی گرمی جو ہے قریب دور ہر جگہ پہنچتی ہے بعض صحیح مسلمان جو تھے وہ بھی بےچارے سادش میں شریف ہو گئے جن میں حضرت حسان ہے اور حضرت حسان جو ہیں یہ نات گو ہے سرکار عالم کے شاعر رسول اللہ ہے. جن نے ساری زندگی حضور کی بدا کی اسی طرح حضرت مستا ہے یہ بھی بدری صحابی اسی طرح بی بی ہمنا ہے بیمہ بی جو ہے یہ حضرت بی بی زینب کی بہن زینب بن تجاش جو حضور کی بی بی ہیں ان کی بہن ہے ان کا نام ہے ہمنا بن تجاج یہ بھی سازش کا شکار انہوں نے کہا ہے باقی کوئی بات ضرور ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کیوں علیحدہ رہ گئی یہ باتیں ہوتی رہیں لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میرے علم میں کوئی بات نہیں لیکن اتنا ضرور ہوا کہ میرے ساتھ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس سے سفر سے پہلے جو رویہ برتاؤ حسن میں عشرت اور محبت والا انداز اس میں کمی آ گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اس دور میں ہمارے گھروں کے اندر ہمات ہم نہیں ہوتے تھے تمام اہل مدینہ کی عورتیں جو ہیں وہ رات کو بہت دور نکل جاتی تھیں جنگلوں میں حوالی کی طرف اور زیادہ دور چلی جاتی تھیں تاکہ فارغ ہو کے پھر واپس آ جاتی کیونکہ گھروں کے اندر تو انتظام تھا نہیں فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نکلی اور میرے ساتھ ام مشتا حضرت مشتا کی ماں بھی تھیں اور بھی عورتیں تھیں لیکن وہ دور تھی لیکن مشتہ کی والدہ میرے قریب قریب چل رہی فرماتی اتفاق سے چلتے ہوئے کپڑے میں جو بی بی کا پاؤں الجھا تو بی بی گرنے لگی جب بیوی بی گرنے لگی تو فون ان کی زبان سے نکلا مشتا کہ تا ایسا مستاح کے مستا ہلاک ہوشا بی بی فرماتی ہے میں حیران ہو گئی ہے کیسی ماں ہے اپنے بیٹے کو بدوا کر رہی میں نے کہا بی, بی کیا کر رہی ہوتا اس مستا کو بدوا دے رہی ہو انہوں صحابیون ان وہ تو حضور کا صحابی ہے اور بدری صحابی ہے صاب بدر میں ہے اور آپ کہہ رہی اللہ ہلاک کرے اس کو یہ کیا بات ہے اس نے کہا بتا کہ عائشہ تمہیں پتا ہی نہیں کہ کیا بات ہے کیا کہ کیا پتا ہے کیا بات تو رشتہ کی والدہ نے آ کے سارا واقعہ سنایا کہ کمال ہے عائشہ یہ بات تو سارے وزیر میں پھیل گئی ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں اور حضرت حسان بھی شریک ہے اور میرا بیٹا بھی شریک ہے بی بی ہمنا بھی شریک ہے تم بھی الزام لگا رہے ہیں تو بیوی بی ایشا فرماتی ہے کہ اس کے سننے کے بعد مجھے شدید بخار ہو میں بیمار ہو گئی اور میں فلاش پہ آ گئی میں نے اپنی والدہ کو بلایا ان سے کہا میں یہ کیا بات ہے نے کہا میں نے بھی سنا ہے تم زیادہ غم نہ کرو یہ ہوتا ہے جب عائشہ جیسی بیوی بی ہو اور محمد عربی جیسا شوہر ہو تو لوگ تو چلتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے ساتھ محبت کا برتاؤ اور تمام آزواج میں صرف واحد قواری بی بی جو ہے وہ سیدہ عائشہ ہے تو یہ ہوتا ہے یہ اس قسم کی سازشیں ہوتی ہیں تم اللہ پہ چھیڑ دو تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کیا لیکن صبر نہیں ہوتا تھا اور میرے لیے سب سے بڑا مشکل امتحان یہ تھا کہ روز بروز حضور کی توجہ ہٹتی جا رہی آخر ایک دن میں نے مجبور ہو کر رحمت دو عالم اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں ماں باپ کے گھر میں چلی جاؤں گھر میں ہاں چلی جاؤں تو میں ماں باپ کے گھر میں آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا اور کم کر دیا اور کبھی آتے تو بس نام بھی نہیں لیتے تھے میرا پوچھے تھے کئی فتیق کیا حال ہے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہے آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا اسامہ ابن زید حضور کے بیٹے ہیں آپ نے سونا جو سمجھ چکے تم بھی ہمارے قریب ہو تم تو تم کیا کہتے ہو بی بی بیشہ کے بارے میں نے کہا یا رسول اللہ ولّہ مارا سیاح اللہ خیرن ہم نے تو ہمیشہ اس میں خیر ہی دیکھی ہم نے تو کوئی برائی نہیں دیکھی تو بی, بی, بی برینا سے بھی عزور باغ نے پوچھا جو آپ کی کم باندھی تھی انہوں نے کہا اللہ انا عشا تھا اتی منت دہابے تو سونے سے بھی زیادہ کھری ہے سونے میں تو کھوٹ ہو سکتا ہے لیکن عائشہ میں کوئی کھوٹ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حضور نے بلایا اور فرمایا کہ علی تم مشورہ دو کہ کیا کریں اس مسئلے میں اور حضرت علی کی رائے جو تھی نا وہ بھی محض حضور کی محبت میں حضور کے پیار میں انہوں نے کہا رسول آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ کیوں غم کرتے ہیں اللہ نے آپ کے لیے کوئی عورتوں کی کمی ہے کون سا خاندان ہے جو آپ کو رشتہ نہیں دے گا تو اگر آپ پر بوجھ ہے تو آپ ایک شادی اور کر لیں یعنی اشارہ یہ تھا کہ بی بی کو چھوڑ دیں جس کی وجہ سے سید آئے بھی حضرت علی پہ ناراض رہی کہ حضرت علی میرے بیٹے تھے اور یہ بڑی مصیبت کا وقت تھا حضور پریشان تھے میرے خلاف سازشوں کا طوفان اٹھا ہوا تھا تو حضرت علی تو یہ رائے نہ دیتے دوسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کی کہ آپ اللہ سب سے زیادہ قریب جو ہے بیوی بریرہ ہے تو بریرہ سے اگر تحقیق کی جائے تو حقیقت جو ہے وہ کھل سکتی ہے حضر نے فرمایا فسالہ آ پوچھ لوں تو حضرت علی علی اللہ تعالی انہوں نے بیوی بریرا کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بریرہ یہ نبی کی عزت و عصمت کا مسئلہ ہے یہ رحمت تو عالم و سلم ماحول و کی عزت و عظمت کا مسئلہ ہے اس میں میں کوئی رعایت نہیں کروں گا سیدھی بات بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا جانتی اس نے کہا حضرت علی مجھے دھمکی دینے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے کو ما و جت کی خیر میں تو خیری خیر پایا ہے ہاں انا جاری حدیثت سننے وہ ایک نوجوان ضرور ہے بچی غافل ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آٹا گوند کے رکھ دے بکریاں ہمسائے کی آ کھا جاتی ہے اور سو جاتی ہے آٹا گوند کے رکھا حوصلہ رکھا نی راگی بکری آگے آٹا کھا گئی اب روٹیاں بھی نہیں روٹیاں پکا کے رکھی تو کوئی بکری ہمسائے کے آگے کھا گئے سو رہی ہیں یہ تو ہے اس میں اس کے علاوہ میں نے اس میں ایب کوئی نہیں دیکھا رسل نے سید نا ابیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو بلایا آپ نے فرمایا کہ عمر تمہاری کیا رائے یا رسول اللہ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے حرم رسول کا معاملہ ہے عصمت رسول کا معاملہ ہے اموہات المومنین کا معاملہ ہے اس میں ہم کیسے زبان کھول سکتے کیونکہ جب بہت بڑا معاملہ ہو تو احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ آپ زبان بند رکھے بس جیسا کہ حضرت عبداللہ عبد المبارک سے کسی نے آگے پوچھا تو دیکھا حضرت آپ کیا فرماتے ہیں کہ یزید کا جو لڑائی ہوئی حضرت حسین کے ساتھ حسین شہید ہوئے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ کی کیا رائے ہے یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا اس دور میں ہم تھے ہی نہیں تھے تو جب ہم دونوں طرف سے محفوظ رہے تو اب ہم کیوں رائے دے کہ خام خواہ اپنے آپ کو الجھا دیں تو اللہ تو بار کو دارہ نہیں دیا اس وقت سے ہمیں بچا لیا اور نہ ہی ایک قیامت میں مسائل ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا تو ہم خواب قابلہ وجہ کیوں پا تو حضرت عمر علی اللہ تعالی عنہ نے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہت بڑی بات ہے میں کیسے ضرورت کر سکتا ہوں بھائی میرا حکم ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو ایسے معاملات میں آدمی کو پھر بڑی گہرائی اور گہرائی سے دیکھنا پڑتا ہے پھر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ برا تو نہیں بنائیں گے اس نے فرمایا کہ نہیں انہوں نے کہا رسول اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی بی عائشہ سے آپ نے خود نہیں کہا کیا ہے یا حکم خدا بندی ہے اس کا کھمال کرتے ہو جبریل نے مجھے اس کی صورت آگے دکھائی ہے تو اللہ کے حکم سے لکھا ہوا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی اولاد کے لیے اچھی بیویاں اچھی لڑکیاں ڈھونڈ لیتے ہیں اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی مسور مسور اللہ حضور کا چہرہ مبارک جو ہوتا نا کل ہوتا وہ جو بوجھ تھا نا آپ پہ وہ بوجھ کو ترکے انہوں نے کہا رس اللہ جب اللہ نے آپ کے لیے اس کو بیوی چنا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ انی رائے تو آپ نے بیوی بی بی اشک بھی کہا سکے کہ انی رائے تو کے مرتن منجیت تمہاری تصویر دو دفعہ دکھلائی گئی اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل نے کہا ہی کہ فی الجنڈ آئیے دنیا میں بھی آپ کی بیوی بی بی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی بی ہوگی تو حضرت میں نے کہا یا رسول اللہ جب ایسی بات ہے تو حضرت خوش ہو گئے اطمینان بھی ہوا طبیعت پہ جو انقبال تھا وہ بھی دور ہو گیا لیکن آپ فیصلہ نہ فرما سکے تو ایک دن, دن گزرا دو دن گزرے حضرت ابو بکر کے گھر میں تشہیر گیا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے گھر میں آئے تو بیشا فرماتی ہیں کہ میں سوئی بستر پہ تھی میں بیمار ہو گئی میرے ابا بھی آ گئے میری والدہ بھی آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں عائشہ تم اس بارے میں کیا تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ہمیں جانا آپ جواب دیں میری اب ان حالات میں میں کیا بات کروں تو میری والدہ نے کہا کہ لا ہم تو بات نہیں کریں گے یہ معاملہ ہے اللہ کے نبی کا یہاں تم ہماری بیٹی ہو وہاں سرکار ہے عالم کا مقام ہمارے دل میں ایسا ہے کہ ہم تو ہر بیٹی قربان کر سکتے ہیں جب حضرت ابو بکر سے پوچھے سے کہا میں نہیں رہ دوں گا عائشہ میں نہیں بولوں گا تمہاری صفائی میں میں تو باپ ہوں ادم نے بتائیں اچھا عائشہ دیکھو بات سنو اگر تم سے غلطی ہوئی ہے پس اللہ توبہ کرو استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اگر تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو بات کرو تو بی بی بیشا فرماتی ہے کہ میں اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہتی ہیں کہ خدا کی شان یہ ہے کہ روتے روتے اس وقت ایسی کافیت پیدا ہوئی کہ غصے سے یا زبد جوش سے میرے آنسو بھی تھم گئے اور میں حیران ہوں کہ اللہ نے مجھے کیسی ضرورت دے دی بات کرنے کی میں نے کہا یا رسول صل اللہ صلی اللہ وسلم بات سنگا اگر ان حالات میں میں کہوں کہ میں بری ہوں میں بے گناہ ہوں میری کوئی غلطی نہیں آپ لوگ کبھی نہیں مانیں گے اور اگر نہ کرتا گناہ کو میں مان کے اپنے ذمے اعتراف کر لوں کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ میں نے گناہ کیا نہیں اور میں اپنے ذمے رکھ لوں تو میں آپ کے لیے وہی کچھ کہتی ہوں ما کالا ابھی یوسف بیوی بی فرماتی ہے کہ غصے میں مجھے یوسف علیہ السلام کے ابا کا نام بھی بھول گیا حضرت یاقو میں نے کہا اکولوں کا ماں کالا ابھی یوسف میں وہی بات کروں گی وہی جواب دوں گی جو یوسف کے ابا نے دیا تھا بس صبر انجمیل فل ماحول مستان الامہ میں اچھی طرح صبر کروں گی اللہ مدد کرنے والا ہے جو کچھ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں بی بیوی ایسا فرماتی ہے کہ پھر میں لیٹ گئی اللہ کلیلن تھوڑی سی دیر گزری معلوم ہوا کہ حضور میں وحی آ رہی ہے کیفیت ہو جاتی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مند یہ کہ باہی اتبنی شروع ہو گئی حضور خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور میں نے اپنی والدہ کے چہرے پہ نظر ڈالی تو بالکل سفید ہو گیا تھا یعنی خون بالکل نظر ہی نہیں آتا تھا حضرت ابو بکر کا چہرہ بھی اتر گیا تھا کہ خدا جانے باہر آ گیا اور ابھی ان حالات میں گیا ہے اسی موضوع پہ ابھی بات ہو رہی تھی اور ہماری بیٹی نے بڑا سخت جواب دیا اللہ کے نبی کو خدا جانے اللہ کیا حکم نظر فرماتے ہیں لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے انا وہ میں میں بڑے سکون سے تھی میں نے کہا اللہ بڑا منصف ہے عادل ہے وہ ایسی بات نہیں وہ حق کا فیصلہ مر پائیں گے اور میں اند اللہ گناہ ہوں مجھے کیا در تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب واہی ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب شری یا عائشہ انرا کے عائشہ تمہیں مبارک ہو اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے کہ عائشہ پار تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی سے آگے بی بی عائشہ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قومی فشکری رسول اللہ اٹھو اور اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو حقیقت بات بھی یہی تھی کیونکہ اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو تو بھائی آتی بھائی آنے کا سبب تو حضور کی ذات مبارک ہے نا لیکن بی, بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے فوراً کہا کہ یا اب اتحے ابا میں لاشکر رسول اللہ میں حضور کا شکر ادا ہی نہیں کرتا یہ بات یاد رکھیں یہ بیوی بی کا مقام ہے ورنہ کوئی عام آدمی یہ کلمہ کہے تو اس کا ایمانی ختم ہو جائے گا یہ تو مقام ہے زوجہ کا کہ وہ اپنے زوج کے بارے میں اتنا ناز کر سکتی کہہ سکتی ہے ورنہ کوئی اور آدمی کہہ سکتا ہے کہ حضور کا شکریہ نہیں کروں گا جو کچھ ملا اسلام ملا دین ملا نعمتیں ملی رعایات ملی حضور کی وجہ سے تو ملی ہے تو اب میری والدہ نے بھی کہا میں نے کہا لاش کرو میں نہیں شکریہ ادا کروں اور میں کیوں شکریہ ادا کروں نہ تم لوگوں نے میری صفائی دی نہ ماں نے میری صفائی دی نہ باپ نے میری صفائی دی نہ محمد دو عالم کو اتنا عرصہ میرا زندگی کا گزر گیا ابھی تک میرے کردار پر حضر کو یقین نہیں تھا کہ حضور نے بات کرنا بھی میرے ساتھ چھوڑ دیا اشکر اللہ و تعالی میں تو اس خدا کا شکر ادا کروں گی جیسے قرآن اتارا بیوی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ولہ خدا کی قسم مجھے تو کبھی گمان ہی نہیں تھا کہ اللہ میری شان اتنی اونچی کریں گے میرا خیال یہ ضرور تھا کہ میں چونکہ باک ہوں میں بریہ ہوں اللہ حضور کے دل میں کوئی بات ڈال دیں گے کہ آپ کی بیوی بری ہے یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ اللہ میرے بارے میں قرآن اتاریں گے سید اللہ عرا عمل کی آبتیں اور قیامت تک وہ قرآن میری برات میں پڑھا جائے گا یہ اللہ کا کرم تھا اللہ کی شان تھی کہ اللہ نے مجھے اتنا اونچا بکا پتا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ عفق ہے یہ جھوٹ ہے اور یہ بہتان عظیم ہے لولا اس سمے تم وہ کل تمباء کنڈانت کلب بحازا سبھان کہا جا بہتان عظیم اور اللہ کا نے یہ بھی حکم دیا کہ کوئی آدمی اگر کسی محسنا کو مومنا کو عفیفہ کو رافیلہ کو تحمت لگاتا ہے تو اسی کوڑا مارا جائے تو اب جناب یہ عالم ہو گیا کہ حضرت حسان کے بارے میں جب یہ برات ہو گئی حضرت سفان جو ہے وہ سفان بل جو لائے تھے آپ کو کافلے سے دور پہنچایا تھا جنہوں نے وہ تلوار لے کے پر حضرت ہسوان کے پاس پہنچے کہا ہسوان دیکھو تم تو شاعر ہو مجھے شیئر کہنا نہیں آتا مجھے تلوار چلانا آتی ہے تم نے ضرورت کیسے کی مجھ پر الزام لگانے کی میں نے تو زندگی میں کبھی کسی عورت کا بدن ہی نہیں دیکھا ہے میں نے تو زندگی میں کبھی کسی عورت سے غیر محرم سے بات نہیں کی ہے لیکن لوگ درمیان میں آ گئے انہوں نے سلو کرا دی تو یہ مقام جو تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علیہ کا تھا کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں باقاعدہ رقو مبارک اتارا برات اتاری اور یہ مقام صرف سیدہ عائشہ کا ہے کہ مثلاً کسی اور صحابی کے بارے میں یا کسی اور بیوی بی کے بارے میں کوئی نوز باللہ بری بات کرے یا گالی دے تو اس کے کفر میں تو علماء کا اختلاف ہے لیکن بی بی عائشہ کی اس برات کے بعد کوئی آدمی اب بی بی عائشہ بے تان کرے تو اس کے کھر میں تو شک ہی نہیں کہ وہ منقرے قرآن ہیں قرآن کی ایک آیت کا انکار جو ہے کفرے اور ایک سارے قرآن کا انکار جو ہے وہ بھی کفرے تو آج بھی جو لوگ نوز بلّہ اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ عائشہ پاک نہیں ہے آج بھی جو اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کبھی اقتدار ملا تو ہم بی بی عائشہ کو قبر سے نکالیں گے نوز بلّہ تو ان کے خفل میں کسی کو کیا شوبھ ہو سکتا ہے کہ وہ تو قرآن کی برات کا انکار کر رہے ہیں اللہ کے فیصلے کا انکار کر رہے ہیں اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ شان بھی اسی گھرانے کو بھی ملی ہے کہ اگر کوئی صحبت ابھی بکر کا انکار کرے کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کی صحبت جو ہے وہ قرآن گواہ ہے کہ اب یقاحب ہی نس ہے کہ سان ہے سے نہیں فی صاحب ہی لزن ان اللہ ما عنا تو ابو بکر کا صاحب ہونا نبی کے ساتھ صحبت کا اس بات جو ہے اللہ قرآن میں دے رہے ہیں اس کا انکار کفر ہے اسی طرح بی بی عائشہ کی برات کے بعد اگر کوئی آج بی بی عائشہ کی عزت و عصمت پہ حملہ کرے آج ان کی عظمت پہ حملہ کرے آج ان کی شان میں گستاخی کرے تو اس کے کفر میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ منکر قرآن ہے تو یہ مقام جو ہے یہ بھی سیدہ عائشہ کو ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آگے کے قسم کھا لی کہ میں ساری زندگی وسطیٰ کی امداد کرتا رہا اور وسطیٰ پہ اتنا خرچ کرتا رہا لیکن وہ میری بیٹی کی تحمت میں شریک ہوا دیا تھا اب میں اس پہ کبھی خرچ نہیں کروں گا لیکن اللہ نے قرآن اتارا حضرت ابو صدیق نے پھر خرچ کرنا شروع کر دیا اسی طرح یاد رکھیں کہ اس کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ ہے بی بی عائشہ کے بارے میں وہ ہے جنگ جمل جنگ جمل جو ہے اس کا اصل بسیں منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا دنہ ابیر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا اور اس وقت اسلام کی مسلمانوں کی فوجیں جو ہیں جزیرہ روم اور افریقہ کے او آخری حد تک پہنچی ہوئی تو اس دور میں ایک شخص تھا یہودی جس کا نام تھا عبد اللہ امن سوا اب یہودیوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اسلام کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کہ اسلام کو اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے اتنا غلبہ دے دیا ہے کہ ہمیں مدینہ سے نکال دیا گیا ہمیں خیبر سے نکال دیا گیا جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا اب ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اسلام کا مقابلہ کریں تو یہ بڑی متکار قوم ہے بڑی عیار قوم ہے بڑی شاطر قوم ہے تو یہودیت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اسلام میں داخل ہو کر اسلام کو کمزور کرو اسی لیے اور امان نے لکھا ہے کہ حضور کی امت میں جو بہتر فرقہ بنا ہے نا وہ سب فرقوں کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ دی. یعنی وہ بہتر فرقہ جو جہنمی ہے ایک فرقہ ہے جو جنتی ہے تو وہ بہتر کا بہتر فرقہ جو ہے اس کے پیچھے یہ ہو جائے اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پورے عالم میں جہاں بھی کوئی فتنہ ہے جہاں بھی کوئی فساد ہے جہاں بھی اسلام دشمنی ہے جہاں بھی اسلام کو مٹانے کے فیصلے ہیں ان سب کے پیچھے یہ ہو جائے اب جناب یہ ہوا کہ عبداللہ ابن صبح نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا انہوں نے کہا کہ حضرت علی جو ہیں یہ وسیع و رسول اللہ ہیں حضرت علی جو ہیں وہ حضور کے بعد خلافت کے سب سے بڑے حقدار ہیں کیونکہ وہ ابن ام رسول اللہ ہیں اور وسیع و رسول اللہ ہیں اور حضور نے ان کی وسط خلافت کا فرما بھی دیا تھا تو لہذا آپ کو خلافت سے محروم کرنا جو ہے تو ظلم ہے تو حسم ہے اس نے کوفا پسرا عراق مابرائے عراق سارے علاقوں کے طوفانی دورے کیے اور ہر جگہ لوگوں میں اندر ایسا ایسا ایسا یہ بات پھیلاتا گیا کہ دیکھو جی نبی کے بعد تخت میں بیٹھنے کا حقدار حضادی ہے نا گیل ابو بکرے حتیہ کہ یہ بات اتنی آگے بڑھ گئی اور پھر ایستا ایستا اسات حضرت عثمان کے بارے میں باتیں کرتا دیکھو جی آپ کا فلاں رشتہ فلا فلا فلا دار ہے اس کو عہدہ دے دیا آپ کا فلاں رشتہ دار ہے اس کو فلاں قریبی عہدہ دے دیا آپ کا فلاں قریبی عہدے دار ہے اس کو فلاں عہدہ دے دیا اور اس نے بیت المال کا اتنا پیسہ ہازم کر لیا تو لوگوں میں اس طرح نفرتیں بھی پھیلاتا رہا اور حضرت علی کی محبت بھی بڑھاتا رہا اور اس کے بعد یہ ہے کہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس دور میں ایسے حالات پیدا ہوتے گئے کہ محمد ابن ابھی بکر جیسا آدمی جو ہے وہ بھی ان کی پارٹی میں آ گیا اور اسی طرح حزیفہ حزیفہ بول سکتے ہیں محمد ابن ابی بکر وہ ہے یعنی اس کی والدہ الگ ہے ابو بکر کا بیٹا ہے لیکن بیوی بی عائشہ کی جو ماں ہیں ان سے پیدا نہیں ہوئی ان کی والدہ الگ ہے ان کی والدہ الگ ہے اور اسی طرح سے حزیفہ جو ہے یہ وہ آدمی ہے جس کو حضرت عثمان نے خود پالا ہے ان کا پر وردہ ہے یعنی انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا پڑھایا پالا کھلایا وہ بھی روز ملا اس ساتھ اس کا شکار ہو گیا حضرت عثمان غریب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک آدمی کے لیے حکم نامہ لکھا لگائی اس حکم نامے کو بدل لیا گیا اور اس کو بدلنے سے یقین یہ بھی دلایا گیا کہ دیکھیں یہ سازش ہے کہ تمہیں بظاہر گورنر بنا کے بھیجا جا رہا ہے اور حضرت عثمان نے حکم یہ لکھا ہے کہ جب آئے اس کو قتل کر دو ایسے حالات اور ایسے اسباب پیدا کیے گئے ابھی یہ شورش چل رہی تھی کہ بی بی آئشہ حج کے لیے روانہ ہو گئی <coughs> سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اور سیدنا عثمان کے زمانے میں بے انتہا فتوحات ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع قرآن ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنو رین ہے جس کے گھر میں حضور کی دو بیٹی ہیں سیدنا نے عثمانلی اللہ تعال اس, اس مرتبے کا آدمی ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور میرے گھر میں تھے اور حضور صلی حضورس میں سے بے تک سے ٹیک لگا کے لٹے ہوئے تھے ابھی بکرن میرے ابا نے اجازت مانگی حضور نے اجازت دیتی اسی طرح لٹے رہے بے تکلفی سے سمستہ ادانا عمر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے یاد مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اجازت دے دی کہ اسی طرح بے تکلف میں لیٹے رہے جیسے آپ لیٹے ہوئے تھے سمستا ازانہ عثمان پھر حضرت عثمان نے یاد مانگی حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اٹھ کے بیٹھے اور اپنی چادر مبارک کو ٹھیک کیا کرتے کو ٹھیک کیا اپنے کپڑوں کو ٹھیک کیا اور سیدھے پڑے آرام سے تیار ہو کے بیٹھے حضرت عثمان آ گئے بیٹھ گئے چلے گئے جب چلے گئے بیوی بی ایسے فرواتی ہیں کہ میرے دل میں بڑا بوجھ تھا کہ میرے ابا کے لیے اہتمام نہیں کیا عدر عمر کے لیے اہتمام نہیں کیا اور حضرت عثمان کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیوں کیا تو میں نے جب حضور سے کہا فرمایا کہ ہے عائشہ تمہیں پتا نہیں ہے یہ اتنا کریم ہے اتنا شرمیلا ہے اتنا باحیا ہے کہ یہ صحیح اللہ کے فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں اگر میں اسی طرح لیتا رہتا تو مجلس میں بیٹھ ہی نہیں سکتا فور سلام علیکم کر کے چلا جاتا کہ کبھی حضور شاید آرام کرنا چاہتے تو دیہاتا میں نہ بیٹھو اس لیے میں اس کے لیے تیار ہو کے بیٹھا کہ وہ انتہائی شرمیلا آتی ہے کوئی بات کہتا ہی نہ تو اب حضرت عثمان کے خلاف سازشیں ہونے شروع ہو گئی کہ انہوں نے اپنے اقارب اور رشتے داروں کو دے دیے ہیں اور محمد ابن ابی بکر کی گورنری کا حکم لکھا ہے اور دوسرے خط میں آپ نے لکھا ہے کہ جب یہ پہنچے اس کو قتل کر دو اور حضرت عثمان کی مہر لگا دی گئی خطوں پہ یہ سرشیں چل رہی تھی اور بی بیبی عائشہ صدیقہ خود بھی اور بی بی ام سلمہ بھی اور دیگر ازواج متحرات بھی حج کے لیے مکہ تشریف لے آئے کیونکہ ازواج میں دو حصے ہو گئے تھے بعض بیبیاں حضور کے بعد حج نہیں کیا ان نے کہا بس اللہ کا حکم آ تھا وہ کرنفی بھی یوتھ کنڈ اپنے گھروں میں رہو بس اب ہم گھر میں رہیں گے اب نہیں نکلیں گے اور بعد بی بی جیسی ان نے کہا کہ جہاد کن الحج ہم نے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ عورتوں کے لیے جہاد ہے اپنے پر میں تمہارا جہاد حج ہے تو ہم کیوں چھوڑیں جہاد تو بی بی آئشہ علی اللہ تعالی عنہ بھی اور دیگر امہات المؤمنین بھی سب کے سب جو ہیں مکے میں آ گئے حج کے لیے آ گئے اور پیچھے حالات ایسے ہوئے کہ عبداللہ نے سوارے ایسے آلات پیدا کیے کہ حضرت عثمان کا محاصرہ کر دیا گیا ان کے گھر کا محاصرہ ہو گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی سے مطالبہ کیا گیا کہ خلافت چھوڑ دوں حضرت عثمان علی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ میں خلافت نہیں چھوڑوں گا حضور پاک نے مجھے فرمایا تھا کہ تم سے کبھی اتارنے کی کوشش کی جائے گی لیکن تم نہ اتارتا اور حضور پاک نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ وقت آئے گا اور اللہ بل بندی وہ تم پر ایک بہت بڑی امتحان اور رازما کے اگل اگل ثابت کر, کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور دیگر صحابہ اور پیغام بھیجا آپ چونکہ گھر میں تھے اور محاصرہ ہو گیا بس پیغام بھیجا انہوں, انہوں نے انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ اپنے اس کے خلافت پہ قائم ہیں تو پھر ہمیں حکم دے یہ تو پچاس ساٹھ آدمی ہیں سارے اور ہمارے پاس پوری فوج ہے آپ ہمیں حکم دیتے ہیں ان کا تو ایک ایک عضو بھی نہیں ملے گا ایک ایک بوٹی بھی نہیں ملے گی ان نے کہا یہ بھی نہیں دے سکتے ان المومنین نہیں آپ بادشاہ ہیں آپ حکم دیں گے تو ہم باغیوں سے لڑیں گے انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی کے شہر میں مدینت الرسول میں میری وجہ سے خون بہے یہ مان جائیں گے اگر نہیں بھی مانیں گے تو زیادہ سے زیادہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں نا؟ تو میں اپنی شہادت تو دوبارہ کر لوں گا لیکن وزیر منورہ میں خون ریزی ہوئی گوارہ نہیں سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حضرات حسنین یعنی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور فرمائیں کہ حسن حسین جاؤ اور پہرہ تو حضرت عثمان کی حفاظت کرو وہ خلیفہ پر حق ہے جامع قرآن ہے وہ زی نورین ہے وہ وزی حیا ہے وہ زی جود و سخا ہے اس کے تمام مدینے والوں پہ احسانات ہیں اب جناب یہ ہے کہ اس سبائی ٹولے نے ایسا محاصرے کو شدید کیا کہ آپ کے لیے پانی بھی بند کر حتیٰ کہ حضرت ہی عثمان دیوار پہ سامنے آئے آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں وہ یاد ہے کہ حضور نے جب فرمایا تھا کہ کون ہے اس کی جنت کا اللہ کا نبی ذمہ دار ہے جو مسلمانوں کو ایک کنواں خرید کے دے دے کہ مدینے والے پانی پی سکیں تو وہ میرے روبا جو تھا وہ میں نے اپنے پیسے سے خرید کر کے اہل مدینہ کے لیے وقف کیا اور آج میرا پانی مدینے میں بند ہے اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکارے اپنے فضائل اپنے مناقب کے بارے میں ایک ایک سوال پوچھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں غلط ہے یا صحیح ہے سب نے کہا کہ صحیح لیکن باغیوں نے کہا کہ جی ہم نہیں مانتے ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ یا خلافت چھوڑ دیں یا اس کے بعد جو ہے آپ تیار ہو جائیں ہم آپ کو زندہ نہیں رہنا چاہیے اور کافی عرصے کے محاصرے کے بعد اللہ باپ فرمائے باغیوں نے دوسرے راستے سے دروازے کو چھوڑ کے کیونکہ دروازے میں حضرت حسن حسین کھڑے دیوار فنانگ کے حضرت عثمان رضی اللہ حسینوں کے گھر میں داخل ہوئے سیدنا عثمان کو مظلوم شہید کیا گیا آپ کی تاری مبارک کو پکڑا گیا آپ کی پسری مبارک پہ نعوذ باللہ اس کو چھلانگیں مار مار کے توڑا گیا آپ کے سر مبارک پہ لوہے کی ایک سلاخ سے آپ کو مارا گیا اور آپ کے خون کے قطرے اس وقت گرے جب آپ قرآن پڑ رہے تھے فصے اقفی کا حب اللہ سمیر علیم اور آج بھی وہ غصہ اور آج بھی وہ قرآن جو ہے دنیا میں محفوظ ہے جس پہ حضرت عثمان کا خون گرا اچھا اللہ کی شان دیکھو کہ سب سے پہلے پکڑنے والا کون تھا محمد اب نے پکڑا ابو بکر کا بیٹا تو جب آپ نے دیکھا نا حضرت عثمان نے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ولہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ اگر آج تیرا باپ ہوتا تو وہ یہ نہ کرتا جو تم کر رہے ہو تو اب وہ محمد فون پیچھے ہٹ گئے فون پیچھے ہٹ گیا اس کے بعد پھر نہیں کریب آئے حضرت عثمان لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی مظلوم شہید ہو گئے اور لطف کی بات یہ ہے کہ مدینے والوں کو یہ اجازت نہ ملے اور وہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں کہ حضرت کی لاش اٹھا کے دفن کر دو اتنا ان کا کنٹرول ہے اور شدت سے ان کا کہ نہیں ہم تو لاش بھی نہیں دیں گے لیکن بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور دیگر اصحاب رسول اللہ نے آ کے باغیوں کو سمجھایا کہ حد سے نہ بڑھو یہ تو اللہ کی شان ہے کہ امیر البو نے تمہارے خلاف حکم نہیں کیا ایکشن کا اللہ کا ہزاروں کی فوج موجود ہے تم چالیس پچاس آدمی کب تک مقابلہ کرتے ہیں؟ انہوں نے حرمت مدینہ کا اتنا خیال کیا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں لیکن مدینہ مدورہ میں میرے بھی جیسے خون ردی نہ ہو یہ اللہ کے نبی کا شان ہے یہ رحمتوں کا گہوارہ ہے یہ امن و سکون کی جگہ ہے یہ سب سے مہجر رسول اللہ ہے اور یہاں مرکب رسول اللہ ہے یہاں قبر رسول اللہ ہے یہاں قدم قدم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں میں نہیں چاہتا کہ یہاں خون بہے حضرت عثمان شہید ہو گئے اور بی بی عائشہ اس وقت مکے اب جناب حضرت علی رضی اللہ ادارن کی بھی بعت ہو گئی اچھا بعت کرنے میں بھی وہ لوگ پیش پیش تھے جو حضرت عثمان کی شہادت میں پیش پیش تھے. کیونکہ ان کا بڑا مقصد حل ہو گیا تھا کہ خلیفہ عثمان شہید ہو گئے اچھا حضرت علی کے بارے میں تو چونکہ وہ خود پر آپ گنڈا کر رہے تھے نا کہ وسیع اور رسول اللہ ہے تو لہذا اس کی مخالفت کیوں کرتے فوراً اس کی بت کر لی اب صحابہ حیران ہیں کہ حضرت عثمان بدلوم شہید ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی بعد بھی قبول کر رہے ہیں جن لوگوں نے شہید کیا ہے اور حضرت عثمان کے خون کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں ہوتی ہے اتنا بڑا خلیفہ اتنا بڑا عظیم انسان محسن اسلام آج وہ شہید ہو چکا ہے وہ مظلوم ہے اور بڑی مشکلوں سے اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اور اس میں جنت البقی میں دفن کیا جاتا ہے تو تمام صحابہ خاموش ہیں وجہ کیا ہے آخر تو حضرت طلحہ اور حضرت عبداللہ اب الزبین یہ دو آدمی ہیں جو مدینہ منورہ چھوڑ کے سیدھا مکہ شریف کا سفر کیا عزم کیا اور بعض مرخین یہ کہتے ہیں کہ سید عشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ سفر میں تھیں یعنی اب مکے سے واپس مدینہ منورہ کے لیے چل پڑی تھی اور راستے میں اطلاع ملی آپ کو کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں اور حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی ہے اور سیدنا علی خلیفہ بن گئے ہیں اور جو شہید عثمان شہید کرنے والے لوگ ہیں وہ حضرت علی کی خلافت میں بعت کر چکے ہیں اور حضرت علی کے ساتھ یہ ساری باتیں پہنچتی رہی بی بی صاحب راستے میں تھیں کہ حضرت عبداللہ ابن الزبیر اور حضرت طلحہ پہنچے اور ان نے کہا کہ یا بہادر منین اب آپ کا مدین شریف ایسے نہ جائیں آپ واپس مکے چلیں وہاں تو حالات عدیب ہو گئے حضرت عثمان شہید ہو گئے حضرت عثمان علی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو